مردم شناسی ہر وہ آدمی جو ہاتھ میں قلم پکڑ لے کاتب نہیں ہوتا اور ہر صفحات کو کالا کرنے والا مصنف نہیں ہوتا اور ہر مبہم بات کرنے والا فلسفی نہیں ہوتا اور نہ ہی مسائل کو یاد کرنے والا عالم ہوتا ہے اور نہ ہی ہر ہونٹھ ہلانے والا ذاکر ہوتا ہے اور نہ ہی ہر وہ آدمی جس کی معیشت تنگ ہو زاہد ہوتا ہے